الحمدللہ رب العلمین و والسلام وسلم سید المرسلین اما بعد کیا ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے تو اس سوال کا جواب ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے جسے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ ترن و روایت کرتے ہیں ان سے سوال ہوا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں تو کہنے لگے کہ نبی علیہ السلات و السلام کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری کی قربانی دیا کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی اور پھر وہ قربانی دینے والے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی اس میں سے کھلایا کرتے تھے بعد میں لوگ فخر کے طور پہ زیادہ جانور ذبح کرنے لگے تو اب حال وہ ہو گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک گرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے اور ایک گرانے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کھانا پینا اور خرچ وغیرہ مشترک ہیں یہ لوگ ایک قربانی کی بکری دیں یا گائے یا اونٹ کا ایک حصہ قربانی دیں تو یہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اس کی مزید تعید اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور اس میں جناب حدیفہ غفاری رضی اللہ ترن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں اور جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریاں ذبح کیا کرتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیر کہنے لگتے ہیں تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے واللہ اللہ تعالی عالم